نحمده ونسلم على کریم اما بعد وصول باللہ من الشیطان المسنقيم بسم اللہ عليم صلق وصولبيں كريم تمام تعریفیں اللہ تعالی کے ليے ہیں جس نے اپنے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان کلام عطا فرمایا تو ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی فرماتا رہے گا قرآن کریم فقان حمید حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وََِ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو علم و عرفان کا آفتاب جہتاب ہے اسی کلام کی تاثیر نے حضرت سیدنا عمر ردی اللہ تعالی عنہ کے قلب انور پر وہ اثر کیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے حضور کی غلامی اختیار کر لی وہ بلند رتبہ عالی کلام ہے جس نے حضرت جبیر بن متعم ردی اللہ تعالی عنہ کو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے قدموں سے ہمیشہ کے لیے وابستہ کر دیا رحمان و رحیم پروردگار ازل نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم انور پر وہ بلند رتبہ مبارک کلام نازل فرمایا جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں یکجا ہیں فاران کی وادیوں سے قرآن کے چشمہ فیض کیا پھوٹا کیسے علوم و فنون کے دریا بہ نکلے اور نہ جانے کیسے کیسے بے نام و نشان قرآن کریم کے فیض سے لوگوں کے امام پیشوا بن کر ابھرے جب لبوں پر ان مقدس ہستیوں کا نام مبارک آتا ہے تو بلا اختیار رضی اللہ عنہم اور رحمت اللہ علیہ زبان سے نکل جاتا ہے الغرض جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی تاثیر کرتی ہے فضل الہی اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پیوست ہو گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گئے رفعتوں اور بلندیوں کو پا گئے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر گئے اور منزل مقصود تک پہنچ گئے قرآن کریم پیاری کتاب ہے کتاب کل کتاب الفیح جس میں شک کی گنجائش نہیں قرآن واضح دلیل اور نور ہے قرآن شفا ہے قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن مفصل کتاب ہے قرآن مبارک ہے قرآن کریم ہے قرآن پاک میں ہر خوشک و تر چیز کا بیان ہے قرآن پاک نے ہمیشہ غور و فکر کی دعوت پیش کی اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے کی ترغیب دلائی لیکن ہر پڑھنے والا اور قرآن پاک میں سطحی نظر کرنے والا یہ نہ سمجھے کلام الہی کی تلاوت کرنے والے تمام ہی افراد مقصد کو پالیں گے نہیں قطن ایسا نہیں خود قرآن کریم نے اس کی تردید کی چنانچہ اشاد ہوا جو دل بھی کسی رہے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں سوال یہ ہے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ وہ قرآن مجید فوقان حمید کو پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا دل نور قرآن سے منور نہیں ہوتا وہ قرآن کی آیتوں کا غلط معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں غلط ترجمہ اور غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ایک گروہ گزرا جس نے قرآن کریم کی ایک آیت پر نظر کرتے ہوئے دوسری آیت کا انکار کر دیا اس گرو کے تفسیری حالات بخاری مسلم ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں علامہ امام عبد الرحمن بن جوزی البغدادی علیہ الرحمہ جن کا سن وصال پانچ سو ستانوے ہیری ہے آج سے آٹھ سو سال قبل آپ نے اپنی مشہور و معروف کتاب تلبیس سے ابلیس لکھی یہ عربی میں کتاب ہے اس کتاب میں آپ خارجیوں کے حالات بیان کرتے ہیں خارجی وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ایک کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت بھی کرتے بلکہ اس قدر شدت کے ساتھ کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اس گروہ کو دیکھا آپ فرماتے ہیں لم ارا قطو اشد اجتہادا میں نے ان سے بڑھ کر عبادت میں کوشش کرنے والی کوئی قوم نہ دیکھی جم من السجود سجدوں کی کسرت کی وجہ سے ان کی پشانیوں پر زخم پڑ گئے تھے لیکن پرانے مجید فقان حمید غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ ایسے گمراہ ہوئے ایسے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو اور تمام صحابہ کرام پر شر کا الزام لگا دیا اور وہ کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو اسلام سے خارج ہیں باللہ بلّہ مزال وہ جس آیت کو بنیاد بنا رہے تھے قرآن مجید فقان حمید کی آیت یہ ہے فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا تو یہ خارجی کہنے لگے فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ حقیقی طور پر فیصلہ کرنے والا اللہ تعالی ہے حقیقی حکم وہی ہے اور جو شخص فیصلہ کرے انسانوں میں سے اسے چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرے حقیقی فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تعالی کو ہے لیکن وہ نہ سمجھ سکے تو حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا حضرت عبداللہ بن عباس گئے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم صحابہ کرام پر شر کا الزام کیوں لگاتے ہو انہیں مشرک کیوں کہتے ہو تو وہ خارجی جو بہت کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے بظاہر کلمہ پڑھنے والے بھی تھے لیکن قرآن غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے وہ کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا صرف وہی ہے تو پھر حضرت علی نے کیسے فیصلہ کرنے والا مقرر کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں قرآن سے ثابت کر دوں کہ انسانوں میں سے فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جا سکتا ہے کیا تم اپنی بات سے رجوع کر لو گے تو کہنے لگے ہاں ہم کر لیں گے آپ بتائیے قرآن کی آیت تو آپ نے صورت النساء کی آیت نمبر کی تلاوت فرمائی تم شا قبئی نہیں ماں تو وہ حکمم بن اگلی ہی وہ حکمم اگلی بیوی بی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور تم ان کے درمیان سلو کرنا چاہو تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے مقرر ہو اور دوسرا حکم فیصلہ کرنے والا بیوی بی کی طرف سے مقرر کیا جائے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اے خارجیوں ذرا سوچو کہ رب العالمین دو حکم دو فیصلہ کرنے والے مقرر فرما رہا ہے تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مقرر کرنا شرک ہوتا تو کبھی قرآن شرک کی دعوت نہ دیتا اور وہاں مراد ہے حقیقی فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے اتنا پیارا انداز تھا اگر افسوس خارجیوں کی اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی صرف چند خارجی ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی اماں توفیقی اللہ باللہ توفیق تو دینے والا صرف صرف اللہ تعالی ہے اتروں پیارے بھائیوں ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اگر قرآن پاک کو غلط سمجھ لیا جائے تو بس اوقات کتنی غلط راہ پر وہ چلا جاتا ہے کہ وہ قوم عبادت بھی کر رہی ہے مگر حضرت علی اور صحابہ کرام کو مشرک سمجھ کر خود دائرۂ اسلام سے خارج ہو رہی ان کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں ایسی قرآن مجید فقان حمید میں کئی مثالیں ہیں کہ وظاہر ایک آیت کا غلط مطلب سمجھ لیا جائے تو دوسری آیت و ٹکراتی بھی محسوس ہوتی ہے حقیقت یہ ہے پران کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں اگر مفہوم غلط لیا جائے تو غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے اسلام پرانی مجید فوقان حمید میں اشارت فرمایا گیا سور توبہ آیت نمبر 129 قل حسبی اللہ فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے اب اگر کوئی اس آیت کا یہ مطلب لے کہ اللہ کافی ہے اللہ کے سوا دوسرے کو کافی کہنا یہ شرک ہے تو قرآن مجید فقان حمید پر اعتراض واقع ہوتا ہے صورت انفال آیت نمبر چونسٹھ یا اوہن نبی حسبک حضب اللہ تبا کا من المؤمنی ایک طرف فرمایا گیا فرما دیجیے میرے لیے اللہ کافی ہے اور دوسری طرف فرمایا گیا اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے نیک صالح مومنین بھی آپ کو کافی ہیں سوال یہ ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو کسی اور کی کیا حاجت اور کیا ضرورت اس کا جواب مفصدین نے بڑا پیارا دیا فرمایا جہاں یہ کہا جائے گا کہ اللہ کافی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے اور جہاں یہ کہا جائے گا کہ نیک مومنین کافی ہیں اس سے مراد یہ ہے وہ اللہ کی عطا سے کافی ہیں اسی طرح ایسی اور بھی مثالیں ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہونا چاہیے بسا یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی سے سب کچھ ہونے کا یقین کرو اور اللہ کے علاوہ جو ہے غیر اللہ ہے اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھو یقیناً بلا شک و شبہ تمام کام بنانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے اس کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا لیکن اس گفتگو سے اگر یہ کوشش کی جائے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اختیار ثابت کرنے کی کوشش ہو اور یہ تصور دینے کی کوشش ہو کہ حضور نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے بھی نہیں دے سکتے اگر یہ نظریہ ہو تو معاذ اللہ سم معاذ اللہ قرآن کی کئی آیتوں اور احادیث طیبہ کا انکار ہو جائے گا ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے میدان محشر میں لوگ نجات کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے انبیاء فرمائیں گے اض ہبو غیری جاؤ کسی اور کے پاس اور پھر جب لوگ حضور کی خدمت میں آئیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے محشر کی اس مشکل میں مدد فرمائیں گے اور فرمائیں گے انا اللہ انا اللہ میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو احادیث تبھی انکار ہے اور قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہے یہ قوم خارجی جس غلط فہمی کا شکار ہوئے وہ غلط فہمی یہ تھی کہ انہوں نے یہ تصور کیا کہ حضرت علی اور صحابۂ طرح مشرق ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے شرک کو سمجھا نہیں شرک کسے کہتے ہیں آئیے ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ شرک کسے کہتے ہیں شرک کی تین قسمیں ہوتی ہیں شرک فی العبادت شرک شرق فی ذات شرق فی صفات شرک فی العبادت تو یہ ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا لائق سمجھا جائے جیسے مشرقی نے مکہ کہ وہ خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت انہوں نے رکھے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے پوجا کی جائے تو یہ شرف فی العبادت ہے لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے شرق ذات شرق ذات یہ, یہ تصور کیا جائے کہ خالق کائنات رب العالمین کی دو ذات ہیں ایسا تصور شرک فات ہے الحمدللہ مسلمان نہ تو شرک فی عبادت میں مبتلا ہے اور نہ ہی وہ شرک فی ذات میں مبتلا ہے نہ تو وہ کسی کو خدا سمجھتا ہے الہ سمجھتا ہے معبود سمجھتا ہے نہ تو کسی کی وہ عبادت کرتا ہے پوجا کرتا ہے صرف اور صرف مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے نہ تو عیسائیوں کی طرح مسلمان کسی کو خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں تیسری شرک کی قسم ہے شرق فی صفات شرق فی صفات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے شرق فی صفات کی تعریف یہ بیان ہوئی جو اللہ تعالی کی صفات ہیں ان کے برابر کسی اور کی صفات تصور کرنا یہ شرک ففات ہے اس کی مکمل تفصیل ابھی عرض کی جاتی ہے پہلے شرک کی مذمت اب سماعت کیجیے سور لقوان آیت نمبر تیرہ میں اشاعت فرمایا گیا ان شیر کلا علم بے شک شرک بڑا ظلم ہے سورت النساء آیت نمبر اڑتالیس اور ایک سو سولہ میں فرمایا گیا انہ یغ فروش رقبی شاہ شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا اور شرک و کفر کے علاوہ جو اور گنا ہوں گے وہ چاہے گا تو معاف فرما گا بل فقل اور جس نے شرک کیا کی گمراہی میں پڑا بلّی فقمن اویما سورہ نساء آیت نمبر اڑتالیس جس نے شرک کیا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا بلا شبہ مشرک ظلم عظیم کا مرتکب مغفرت اور بخشت سے محروم سری گمراہ ہمیشہ جہنم میں سڑنے والا بدمق نامراد اور یقیناً اسلام کے دائرے سے خارج ہے مشرق کی مذمت اپنی جگہ ہے لیکن کسی مسلمان پر شر کا الزام لگانا کسی مسلمان کو مشرق کہنا جبکہ وہ مشرق نہیں مسلمان ہے شرک سے پاک ہے مسلمان پر شرک کا الزام لگانا اتنا بڑا گنا ہے کہ یوں سمجھیے کہ شر کا الزام لگانے والا خود دارے اسلام سے باہر ہونے کے اس کے امکانات ہیں تفسیر ابن کثیر میں حدیث پاک ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا قرآن کا نور اس کے چہرے پر ہوگا اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا مگر وہ قرآن کے نور سے بھی محروم ہو جائے گا اور اسلام سے بھی دور ہو جائے گا صاحبہ کرام علی مریدوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا یہ اپنے پڑوسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا اور پھر صحابہ رام نے پوچھا مشرق کون ہوگا آپ نے فرمایا یہ الزام لگانے والا خود دارہ اسلام سے خارج ہوگا کیونکہ مسلمان پر شرک سے بری ہے اس پر شرک کا الزام لگانا گویا کہ اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنا ہے تو شرف ذات فی العبادت اس کو سمجھنا تو آسان ہے لیکن شرف صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ دین اسلام سے گمراہ ہو گئے آج ہم شرف صفات کو سمجھتے ہیں شرق صفات کے معنی پھر عرض کرتا ہوں اللہ اور بندے کی صفات میں برابری کا تصور قرآن مجید فقان حمید میں رحیم سور بقار آیت نمبر ایک سو 143 بے شک اللہ تعالی لوگوں پر رعوف اور رحیم ہے اللہ رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے قرآن مجید فقان حمید میں دوسرے مقام پر فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس من ان بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول تشریف لائے عزیزن علیہ ما علت جن پر تمہارا مشقت میں نپڑنا بھاری ہے حری علیکم تمہاری بھلائی کو بہت چاہنے والے ہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم مومنوں پر رعوف اور رحیم ہے ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی رعوف رحیم ہے دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم رعوف رحیم ہے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا ابھی تو آپ نے کہا کہ شرف صفات نام ہے صفات میں برابری کا یہ تو صفات ایک جیسی ہو گئی اور دونوں قرآن کی آیتیں تو قرآن تو شرک سے دور کرتا ہے دلوں کو شرک سے پاک کرتا ہے مفسرین نے بہت ہی پیاری بات اشاد فرمائی فرمایا رعوف اور رحیم اللہ بھی ہے حضور بھی ہیں لیکن برابری نہیں ہے اللہ کا رعوف اور رحیم ہونا ذاتی ہے حضور کا رعوف اور رحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے رعوف اور رحیم ہے اور حضور روپ و رحیم ہے جب سے اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ دی جب یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ رہی اور جب برابری نہ رہی تو شرک لازم نہ آیا دوسری مثال سماعت کیجیے سور نمن آیت نمبر پینسٹھ میں فرمایا قل لا يعلم من اللہ علم اور دلغیب اللہ تم فرما دو جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے دوسری طرف فرمایا گیا سری جن آیت نمبر 26 تائیس عالم فلا الغبی پلا غیبی آحدن غیب کا جاننے والا رب العالمین غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا اللہ من طو مر رسول مگر اپنے رسولوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے دونوں آیتیں قرآن کی ہیں ان دونوں آیتوں کا مطلب مبصری نے یہ بیان کیا کہ حقیقی طور پر غیب جاننے والا صرف و صرف اللہ ہے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا اور جب اللہ تعالی عطا فرمائے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں اللہ بھی غیب کے علم کو جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب کے علم کو جانتے ہیں لیکن برابری نہیں ہے اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے حضور کا علم اللہ کی عطا سے ہے جب فرق ہو گیا تو برابری نہ ہو مجید حمید میں اس کی ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے سور محمد آیت نمبر 11 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ مسلمانوں کا مولا مددگار اللہ ہے مولا اللہ آمن سور تحریم آیت نمبر چار میں فرمایا فَإنَّ اللہ مولا ہو بس بے شک اللہ ان کا مولا ہے مددگار ہے وہ جبریل اور جبریل مولا مددگار ہیں وہ صالح المؤمنین اور صالح مومنین مددگار ہیں سوال یہ ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اللہ مددگار ہے مولا ہے دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے جبریل بھی مددگار ہے اور نیک مومنین بھی مددگار ہیں دونوں آیت قرآن کی ہیں کوئی ٹکراؤ نہیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالی مولا ہے مددگار ہے حقیقی طور پر ذاتی طور پر اور جبریل اور سال مومنین مددگار ہیں اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنی مدد کا انہیں ذریعہ اور وسیلہ بنایا قرآن مجید فقان حمید کہ ایک اور آیت کریمہ اس مفہوم کو مزید واضح کرتی ہے سورت المایدہ آیت نمبر پچپن رسول تمہارے مددگار ہیں اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں اللہ بھی مددگار ہے حضور بھی مددگار ہیں نیک صالح مومنین بھی مددگار ہیں وہی فرق ہے اللہ ذاتی مددگار ہے حقیقی مددگار ہے اور رسول اللہ کی مدد اور نیک مومنین کی مدد بھی اذن اللہ ہے اللہ کی عطا سے اور اللہ کی عنایت سے اور اللہ کے کرم سے حقیقی مددگار صرف اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک مومنین اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا انلی یقم اللہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اسی طرح پچھلی آیت میں جب یہ کہہ دیا گیا تو ان اللہ ہوا مؤلا کہ اللہ ہی ان کا مددگار ہے جب اللہ کے مددگار ہونے کا ذکر کر دیا گیا تو پھر مومنین رسول اللہ کی مدد جبریل کی مدد کا ذکر کیوں کیا گیا کیا اللہ تعالی کی مدد نہ کافی ہے ہرگز یہ بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن یہ عقینہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی کی مدد فرمائے گا لیکن اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو مقام مرتبہ اور بلندی عطا فرماتا ہے اور ان سے وابستہ رہیں گے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ان کے وسیلے سے ہمارا بیڑا پار فرما دے گا قرآن مجید فقان حمید کی آیات پیش ہو رہی ہیں اور ان آیات کا مقصد کیا ہے ایک آیت سے غلط مفہوم لے لیا جائے اور قرآن کی دوسری آیت اس سے ٹکرا جائے حالانکہ قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں سورہ شورا آیت نمبر اوٹی نائن یاہاب الم شاہ اور یاہاب الم شاہ الکور اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے اور دوسرے مقام پر سور مریم آیت نمبر انیس حضرت جبریل امین حضرت مریم کے پاس آئے اور جبریل امین نے کیا کہا قالا جبریل امین بولے نما ان رسول و میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا کاسد ہوں لی آحابہ لکی غلامن میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے سترا اور پاکیزہ بیٹا عطا کروں ایک طرف فرمایا گیا کہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ ہی دیتا ہے دوسری طرف جبریل امین کہہ رہے ہیں لی احابا لکی غلامن کہ میں تجھے نیک صالح بیٹا عطا کروں حقیقی طور پر عطا کرنے والا اللہ کی ہے جبریل امین جو عطا کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے اور بھی اذن اللہ کر رہے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 42 اشارت فرمایا گیا اللہ یتوفل انفس اللہ ہی جانوں کو موت دیتا ہے روح قبض کرتا ہے زندگی موت دینے والا اللہ ہی ہے صورت السجدہ آیت نمبر گیارہ میں فرمایا گیا بولے محبوب آپ فرمائیے ملک الموت المی وکیل موت کے فرشتے حضرت ملک الموت تمہیں موت دیں گے سوال یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ سلاطو وسلام ملک الموت موت دے رہے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے موت وہ دیں گے ایک طرف یہ کہ موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں سمجھنا یہ ہے حقیقی طور پر موت دینے والا اللہ ہی ہے حضرت ملک الموت علیہ سلاطو وسلام اللہ کی عطا سے بھی ازن اللہ آپ یہ کام فرماتے ہیں مزید قرآن کی اس آیت سے بھی اذن اللہ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کو شفا دینے والا کون? اللہ. مردوں کو زندہ کون کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ اعلان فرما رہے ہیں سر آل عمران آیت نمبر فورٹی نائنسا میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں اک ماہ مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں پل اب کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں مؤتا اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن آپ خود وضاحت کر رہے ہیں اللہ کرتا میں ہوں لیکن یہ اللہ کی عطا سے کرتا ہوں اللہ کی عزن سے کرتا ہوں جب اتائی اور ذاتی کا فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی اور جب برابری نہ ہوئی تو شرک نہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین تھے منافقین بھی ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے اتنی بڑی ضرورت کی اتنی بڑی ضرورت کی کہ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شر کا الزام لگا دیا شہید حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحما جن کا سن وصال 606 ہجری ہے عالم اسلام کی مشہور ترین تفسیر کبیر میں آپ لکھتے ہیں چوتھی جلد صفحہ نمبر 150 بیروت کے نسخے میں یہ حوالہ موجود ہے اور یہ عالم اسلام کی وہ تفسیر ہے جو آٹھ سو سال سے تمام مسلمان علماء میں مشہور و معروف ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانا یقول من احبنی فقد احب آحب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ جس سے میری فرماورداری کی اس نے اللہ کی فرماورداری کی فقال المنافقون تو منافق بولے لقد قارب حاذ الرجل الشرک یہ مرد حضور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی نعوذ باللہ میں ذالک کے قریب ہو گئے ہیں وَهُوَ أَن يَنْهَا أَن نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ ہم یہ تو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا مت کرو یورید ہو انقید ہو بند اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں کما اتحد نسورہ عیسا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تصور کر لیا تو انزل الله حادی آیا تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کیا میں یوتی رسول فقر الطرت نمبر اسی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی پر ایک چیز توجہ کے لائق وہ یہ کہ حضور نے فرمایا میری محبت اللہ کی محبت ہے میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو منافقین نے حضور پر شرک کا الزام اس وجہ سے لگایا کہ وہ ناود بلّہ مزالک یہ کہنے لگے کہ حضور نے اپنی ذات کو اللہ سے ملا دیا اللہ اللہ ہے اور یہ اللہ کے بندے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی محبت اللہ کی محبت بن جائے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن جائے قرآن نے ان کا رد کیا اور فرمایا محبوب کی جو اطاعت کرتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے محبت کر رہا ہے حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے رسول فقت عطاء اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہی تفسیر اور یہی واقعہ عظیم الشان تفسیر تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر چار سو پانچ پر موجود ہے اور بھی کئی مفسرین نے اس واقعے کو ذکر کیا پر یا بریاز کروں کہ اللہ تبارہ کا تعالی اپنے نیک بندوں کو مقام اور مرتبہ کی بلندی دیتا ہے اور انہیں طاقت و قدرت دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے ان اللہ اعلی کل شعین قدیم بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر وہ جسے جو مقام و مرتبہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اللہ کی قدرت کو محدود نہ سمجھا جائے ابو العالمین نے حضرت سلیمان علا نبینہ والی سلاۃ وسلام کو کیسی حکومت دی جنات آپ کے تابے ہوائیں آپ کے تابے پرندوں کی بولیاں آپ سنتے اور سمندر میں موجود مچھلیوں سے آپ گفتگو کرتے تو یہ جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا گیا پوری دنیا کی حکومت دی گئی آپ ہوا میں اڑتے ہوا آپ کے تابع تھی یہ مقام و مرتبہ کس نے دیا اللہ نے دی تو اللہ اپنے نیک بندوں کو جو بھی مقام و مرتبہ دے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھے اور وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 963 کتاب الرقاک نمبر اکیس ان ابی حریرت اللہ تعالی قالا قالا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا اِنَّ یہ حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا جو میرے محبوب بندے سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے محبوب بندے سے دشمنی کے کی کیا معنی ہے محبوب بندے کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرنا اللہ نے جو انہیں مقام دیا اس مقام کو تسلیم نہ کرنا ان کی عزت و تعظیم و توقیر مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرنا یہ دشمنی ہے اور فرمایا من آد علی فقد آدنت بالحرب جو اللہ کے ولی سے محبوب بندے سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے اس کے تحت محدثین نے اشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اسے مرتے وقت ایمان سے محروم فرما دیتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے تقرب علی عبدی احب علی علی میرا بندہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فرائض کے ذریعے میری بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے بلا یزال و یا تو قرب و نوافل اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے پرائز کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حب ہوں یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جب محبوبیت مل جاتی ہے پیدا آشب تو ہوں پکن تو سم ارح جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وہ بس و رح ال یا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبُدِّشُ اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بلا ہنسا النی اور نہ ہو اور اگر میرا یہ مقبول بندہ اس سے کوئی چیز مانگے کوئی سوال کرے دعا مانگے تو میں ضرور بضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں مفسرِ قبی اللہ ما امام فخر الدین رازی علی الرحمہ جن کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کا سن و سات چھ ہے تفسیرِ قبی ساتمی جن صفحہ نمبر چار سو چھتیس سورِ کی آیتِ کریمہ ہے ام حسبتا ان اصحاب القحفی اس کے تحت مفسر شہیر مفسر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمٰ اس حدیث قدسی کی شرح فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ کدا لبدا وبا الطعتی جب اللہ کا نیک بندہ مسلسل عبادتیں کرتا رہتا ہے اور اللہ کا مقبول بن جاتا ہے بس پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں حضرت امام جلال الدین سیوتی الشافعی علی رحمہ اور دیگر بزرگوں نے بھی اس کی تشریح میں ہی ایسی باتیں لکھی ہیں لیکن امام فخر الدین راضی نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا فریدا سورا نور جلال اللہ ماللہ ہو جب اللہ کے جلال کا نور اس کے کان بن جاتا ہے سمیا القریب والبعیدا و محبوب بندہ قریب کی باتیں بھی سن لیتا ہے اور دور کی باتیں بھی سنتا ہے فاذا صار ذلك النور بصرا له اور جب اللہ کے جلال کا نور اس کی आंखیں بن جاتا ہے را القریب والبعیدا وہ قریب کو بھی دیکھ لیتا ہے اور دور کو بھی دیکھ لیتا ہے فاذا صار ذلك النور يدلا له اور جب اللہ کی جلال کا نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے قدرہ عل تصرفی پی و سہلی بالبیدی القریبی اللہ تعالیٰ اسے وہ طاقت دیتا ہے کہ قریب اور دور آسان مشکل تمام کاموں پر وہ قدرت رکھتا ہے اور وہ وہ کرامتیں دکھاتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں متنوں مطلب پیارے بھائیوں اللہ کے نیک بندے جو طاقت رکھتے ہیں حدی قدسی اور تفصیل کبیر کے حوالے سے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا مجید فقان حمید میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی طاقت کا ذکر ہے ملکیس ملک سبا کی ملکہ اس کا وہ تخت جو اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا دو مہینے کی مسافت پر تھا دو مہینے تک گھوڑا دوڑتا رہے تب جا کر اس کے فاصلے کو طے کریں سخت پہرے میں سات کمروں کے سات تالوں میں بند تھا اس پر پہرے دار مقرر کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا ملک بلکیس میرے پاس آ رہی ہے اس کے آنے سے پہلے ایم یا بی عاشی میں سے کوئی ہے جو ملکا بلکیز کے تخت کو میرے پاس لے کر آئے قرآن مجیب فقان حمید بیان فرماتا ہے کہ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا آپ نے فرمایا کب لے کر آؤ گے کہنے لگا بھی صبح ہے شام ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا آپ نے فرمایا یہ تو تاخیر ہو جائے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے سور نمل آیت نمبر چالیس میں فرمایا گیا قول لدی ان دہو علم الصف بن برقیہ علیہ الرحمہ کا ذکر کیا گیا جو ولی کامل تھے سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے قلا کہا الدی اس ولی نے ان دہو علم من کتاب جس کے پاس زبور کا علم تھا اللہ کی کتاب کا علم تھا انا آتی کبھی قبل ان یار کا تو میں اس تخت کو لے کر آؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا آپ کب لے کر آئیں گے آپ فرمانے لگے قبل این تدا علیہ کا تورفک آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ سکتا ہوں آپ نے فرمایا لے آؤ حضرت عاصف بن برخیا نے فوراً ہی تخت سامنے موجود کر دیا اب دیکھیں حضرت عاصف بن برقیہ جو تخت لے کر آئے آپ اللہ کے ولی ہیں زبور کے عالم ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ نے روحانی قوتوں سے یہ کام جو مشکل ہے آپ کے لیے آسان تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں جو ولی ہے اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء خود انبیاء کی طاقت ہیں اور پھر انبیاء کے جو سردار ہیں سید کون صلی اللہ علیہ وََ وسلم ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہی عقیدہ تھا اور صحابۂ کرام علیہ مردوان مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگا کرتے تھے حضور کو وسیلہ سمجھتے اور صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا حقیقی مددگار صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سلم اس ذاب سر اٹھایا اس کے ساتھ ساٹھ ہزار فوجی تھے اس جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی ایک موڑ وہ آیا کہ مسلمان سخت مشکل میں مبتلا ہوئے اس پریشانی میں مسلمانوں کے سپ سالات جلی القدر صحابی رسول حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا ابن کثیر جنہیں دنیا محقق تسلیم کرتی ہے البدایہ و نہایا چھٹی جل صفحہ نمبر چوبیس وہ لکھتے ہیں کان یوم شیار یا محمدہ اس وقت ان صحابۂ کرام کا شعار یہ تھا کہ وہ حضور کو مدد کے لیے پکار رہے تھا اب مجھے بتائیے سوچیں کہ صاحبۂ کرام سے بڑھ کر توحید کو سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے اگر کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہوتا تو صحابہ کرام ہر گز نہ پکارتے ہاں اتنا عرض کر دوں کہ جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے انہیں جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں اور وہ بیزن اللہ اللہ کی دیوی طاقت سے اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اللہ کی دی ہوئی اجازت سے وہ مدد کرتے ہیں صحابہ کرام علیہ کا یہ عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کے نقش کا پر چلنے کا حکم دیا ترمزی شریف اتاب المان میں ہے عقید وسلم نے شاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرق اللہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئی اللہ صلاحیوں مل اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے کل فنار تمام فرقے جہنم میں جائیں گے اللہ ملت واحدہ مگر ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا کالو من ہی یا رسول اللہ صاحبہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا کالما وا صحابی آپ نے فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم نم پر ہوں گے تو صحابہ کرام علیہ مردوان حضور کی طاقت حضور کے کمالات حضور کی اختیار اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دی اور کرام تسلیم کر رہے ہیں تو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے کہ چاہیے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرے صحابہ اکرام کے بعد صحابہ اکرام سے فیض پانے والے ہمارے پیشوا سردار سیدنا امام العظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ صحابہ اکرام سے فیض حاصل کیا آپ تابعی ہیں آپ حضور کی بارگاہ میں عرص کرتے ہیں یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر کا اے میرے مالک عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری حاجتوں کو پورا کر دیں میں تمام مخلوق میں آپ کی عطا کو حاصل کرنے والا فقیر و محتاج ہوں یا اکرمت یا کنزل ورا جو دلیب کا وردنی بدا کا اے جن اور انسانوں میں سب سے زیادہ کریم عزت والے اے مخلوق میں خزانے تقسیم کرنے والے مجھ پر احسان فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی رضا سے مجھے راضی فرما دیجئے اپنی عطا سے مجھے مالا مال فرما دیجئے انا قوم یوم من کا علم یکن ابھی حنیف تفل انام سوا کا میں آپ کی اتاؤں کا امیدوار ہوں آپ سے سوالی ہوں آپ کے سوا مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی بھی نہیں ہے بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے آپ تابعی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں زر کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں حضور کی وصال ظاہری کے کئی سالوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں تمنا کرتے ہیں حضور سے مدد کا سوال کر رہے ہیں عقیدہ وہی ہے کہ جو دے گا اللہ ہی دے گا حضور اللہ کی عطا سے اور اللہ تعالی کے کرم سے بی اذن اللہ عطا فرمائیں گے صالحین سے فیض حاصل کرنے والے صاحب دلائل خیرات ہیں جو بڑی عظمتوں والے ہیں بڑا آپ کا مقام ہے آپ نے دلائل خیراز شریف لکھی صدیوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی درود پاک کے آپ اس میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام لکھتے ہیں آپ کا اس میں گرامی حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمان آپ کا سن وصال سولہ ربی الاول آٹھ سو ستر ہجری ہے دليل الخراج شریف بڑی مشہور و معروف کتاب ہے پر علماء نے اسے مجرب عمل جو قرار دیا آپ جو برد لكھتے ہيں دريل الخراج شریف میں اس کی چند مثالیں دیکھیں اور دیکھیں سمجھيں کہ بزرگان دین نے اقدس صلی اللہ علیہ صحيلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو کیسا سمجھا آپ لكھتے علی موسوفى بالکرم وجود اے اللہ اس ذات مقدس پر رحمت نازل فرما جو سخاوت کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں سیدنا شف القربی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکلات کو حل فرمانے والے اللہ صلی کا کاشف الغم اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جو غم کے دور کرنے والے ہیں اس سے صحابہ کرام بزرگان دین اور اولیائے کرام کے عقیدے کی وضاحت ہو گئی صاحبہ کا ذکر بھی ہوا حضرت امام اعظم کا بھی ذکر ہوا اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمٰ کا بھی ذکر خیر کیا گیا ایسے کئی بزرگان دین ہیں جن کا یہ معمول رہا اور جنہوں نے قرآن مجیب فقان حمید سمجھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ سو جاتا فرمائی حقیقی دینے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اللہ والوں سے لو لگانا ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا سے سعادت ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ والے کے پاس حاضر ہوں یا اللہ والے کو یہاں سے عرض کریں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں آپ ہماری مدد فرمائیں تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہونے کا یہ ذریعہ ہے وسیلہ ہے حقیقت تو اللہ کی مدد فرمائے گا اللہ نے انہیں ذریعہ اور وسیلہ بنایا دنیا کے اندر ہم دنیا داروں کو کئی مواقع پر مدد حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں روزی دینے والا اللہ کی ہے عطا کرنے والا اللہ کی ہے لیکن کوئی اگر ہماری مدد کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں نے ہماری مدد کی عقیدہ یہی ہے حقیقی مددگار اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو ذریعہ و وسیلہ بنایا جب عام مخلوق ذریعہ و وسیلہ بن سکتی ہے تو فرشتوں نبیوں اور ولیوں کی تو وہ شان ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ میری کوشش بیکار چلی گئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو محدود ماننے کو تیار نہیں مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے مقام و مرتبہ دے اس موقع پر شیطان کی گستاخی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور ازلی دشمن چھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہتا ہے اے مسلمانوں تم اللہ والوں سے محبت کرتے ہو مدد کے لیے انہیں پکارتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں مل جائے اور اللہ تعالی سے قریب ہو جاؤ یہ عقیدہ تو مشرقین کا تھا وہ بھی بتوں کو پوجتے تھے تاکہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں تم میں اور مشرقوں میں کیا فرق ہے فقران مجید فقان حمید اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے میں پارے میں ہے ماں نہ اب اللہ قربو نا وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے مشرقین پوجا کر رہے ہیں کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا یا عبادت تو کرتا نہیں ہے بات ان مشرقوں کی ہو رہی ہے جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں ولی ہوں یا انبیاء ہوں مسلمان کسی کو پوجتا نہیں کسی کی عبادت نہیں کرتا صرف اور صرف وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اتنا بڑا فرق ہے دوسری بات یہ کہ ایک تو وہ شرک کر رہے ہیں بتوں کو پوج رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اللہ کے نزدیک تو نہیں ہو سکتا اور یہ بت جن کا کوئی مقام نہیں جن سے دور رہنے کا میں حکم دیا گیا یہ پتھر کے بے جان بت اللہ کے قریب کرنے کی صلاحیت و طاقت رکھتے ہی نہیں ہے اللہ نے انہیں کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا اتنا فرق ہے اس کے باوجود اس آیت کو مسلمانوں پر کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی غلطی ہے مومنین اور مشرقین بتوں اور صالحین میں کوئی برابری نہیں ہے قرآن مجید فقان حمید کا مطالعہ کیجئے بتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اور انبیاء اور صالحین کے دامن سے وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا بتوں کو توڑنے کا حکم ہے انبیاء اور صالحین سے ہمیشہ جڑے رہنے کا حکم ہے بتوں کی محبت اللہ سے دور کر دیتی ہے انبیاء اور صالحین کی محبت اللہ کے قریب کر دیتی ہے بت نہ غمخوار ہے نہ مددگار ہے انبیاء اور صالحین اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے بھی عزم اللہ مونس بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں جب اتنا فرق ہے تو بت اور صالحین برابر نہیں ہو سکتے قربان جائیے قرآن پر اس نے تو پہلے ہی فرما دیا یو گلبی کسیرا کئی قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا ان الله یرفعو بہذا الكتاب اقواما ویدعو بہن آخرین اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو تباہ و برباد فرمایا بلندی انہیں ہی ملے گی جو نور قرآن سے منور ہوں گے اور نور قرآن سے منور ہونے کے لیے صاحب قرآن کی محبت ضروری ہے اور تباہ و برباد اور ذلیل رسوا وہ ہوں گے جو قرآن کو غلط سمجھ کر مسلمانوں پر نعوذ باللہ میں مزالک شرک کے الزام لگا کر دارع اسلام سے دور ہوتے ہیں جو لوگ بتوں کی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خارجی گروہ کو شرار الخلق فرمایا کہ یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں اس گروہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول امام بخاری علیہ رحمٰ نے دوسری جلد سفر نمبر ایک ہزار چوبیس پر آپ نے ذکر کیا انقوع یہ خارجیوں کی علامت بیان کرتے ہیں یہ خارجی اتنے گمراہ لوگ ہیں جو آیتیں کافروں کے بارے میں ناصل ہوئی وہ مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں جو بتوں کے لیے آئیں وہ مسلمانوں پر اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں ایسے لوگ یقیناً دین سے بھی دور ہیں اور ایسے لوگوں کا قرب انسان کو قرآن سے دور کر دیتا اب سوچیں جس عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم مانتے ہیں وہ حدیث پاک جو آپ نے اپنے وشال سے صرف تین دن قبل آپ نے اشاد فرمایا بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 975 کتاب الرقات لیس نمبر 6102 اقا دجان صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں و انی والله ما اخاف عليكم ان تشرکو ما دی خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں تم میرے بعد شرک کرو گے میری امت شرک میں مبتلا ہوگی حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہاں یہ فرماتے ہیں اقاف والی ہاں مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تم دنیا دنیا میں پھنس جاؤ گے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے آج بتائیے کون ہے دنیا کی محبت سے دور نہ ہو لیکن حضور نے فرما دیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی حضور کے ماننے والے حضور سے محبت کرنے والے حضور کا کلمہ پڑھنے والے کیسے بھی دین سے دور ہوں مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ حقیقی طور پر مالک کون ہے حقیقی طور پر نعمتیں دینے والا کون ہے حقیقی طور پر خالق اور مالک کون ہے تو یہی کہیں گے اللہ ہے اور اللہ تعالی کے نیک بندے صالحین اور امبیا جو طاقتیں رکھتے ہیں جو کرامتیں اور معجزات کا اظہار ہوتا ہے جو ان کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے وہ کیسے ہیں تو ہر مسلمان یہی کہے گا بھی ازم اللہ ہے اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے ہے کوئی کسی کو اللہ کے سوا نہ رب مانتا ہے نہ خدا مانتا ہے نہ الہ مانتا ہے نہ معبود مانتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے بندوں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں صحیح حدیث میں موجود ہے عن عطبہ تبن غزوان عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول حضرت عطبہ بن غزوان سمروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا اضل آحدوکم شیئن جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے او اراد او یا وہ مدد حاصل کرنا چاہے وہ اردل با انیس اور وہ ایسی زمین میں ہو جہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہو کوئی انسان نہ ہو پل یا کل یا عبادت اللہ عین تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو پین اللہ عباد اللہ ناحم بے شک اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں جو نظر نہیں آتے اور مدد کرتے ہیں محدث فرماتے ہیں وہ قد جرباد کا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر عمل کیا گیا اور اس کے فوائد فوراً ظاہر ہوئے اس حدیث پاک سے انتہائی واضح ہوا یا عِبَادَ اللہ عین کارنے اور اللہ کے بندوں سے مدد مانگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تو ان تمام احادیث قرآن کی آیتوں کے بعد آخر میں آجزانہ درخواست یہ ہے محرم بھائیوں قرآن پاک میں اشاد ہے ادو واہ سور فاتر آیت نمبر چھ بے شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو شیطان کی آرزو و تمنا یہی ہے کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں صحابہ عالم و ادوان اور بزرگان دین کے عقائد و نظریات سے دور کر دیں شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمان قرآن مجید فقرآن حمید کی آیات غلط مفہوم سمجھ کر اپنے درست عقیدے سے وہ دور ہو جائے اسی طرح اس بدبخت بخت کی خواہش ہے کہ مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہو جائیں قبر و آخرت کو بھول جائیں یاد رکھیں دنیا کی محبتیں صرف دنیا کی غرض کے لیے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے کندھوں پر لات کر اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی ارسان حال نہ ہوگا ادارا اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر رکھیں خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں اس کے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں اجاگر کیجیے یقینا ان تمام چیزوں کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم قرآن کی باتیں سیکھیں قرآن کا ترجمہ ہو قرآن کی تفسیر احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق ہو قرآن کا درس ایسا دیا جائے کہ محبت رسول میں بھی اضافہ ہو اور خوف خدا میں بھی اضافہ ہو قرآن کا درس ایسا دیا جائے کہ صاحب قرآن کی محبت دل میں اجاگر ہو تو آئیے قرآن مجید فوقان حمید کی محبت میں اپنے وقت کی قربانی دیجیے الحمد ہر ہر المبارک کو باہر شریعت مسجد میں عشاء کی نماز کے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد نور قرآن نشست ہوتی ہے باہر شریعت مسجد بادر چورنگی کے پاس واقع ہے ہر جمعے کو رات عشاء کی نماز کے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے لیے نور قرآن نشش ہوتی ہے جہاں پر پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر قرآن کے الفاظ سے اپنی آنکھوں کو ہم منور کرتے ہیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیر پیش کی جاتی ہیں ان اللہ تعالی جب ہم قرآن کا فیض حاصل کریں گے تو نور قرآن سے ہم بھی منور ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے گھر والے بھی منور ہو جائیں گے خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے آخر میں یہی آجزانہ درخواست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور صالحین سے ہمیشہ محبت و الفت برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاََ سلاۃ الحاجات دو رکات نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالی کے حضور کے گر گرا کر دعا کریں اے اللہ از وجل میرے ایمان کی حفاظت فرما اور جس طرح آج اے مولا از وجل تیری توفیق و عطا سے صاحبہ اور صالحین علی مردوان کے عقائد و نظریات دل میں بسائے ہوئے ہوں اور تیری قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہوئے اولیاء کاملین کی عظمت کا قائل ہوں مجھے اسی اسلامی عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرما تاکہ جنازہ اٹھنے سے قبل بلا جھجک تیرے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائیں اے پروردگار میری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم